فائ سم رف نئی سبنی مر یا مت نا ہو جیل اجال نی پلو بلدین فرح متعبنی اتنی بچاؤ و بنی چن بچوں کے بنا ل چو ہری گوان علب ان اللہ فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون پھر ہم نے ان کے پیچھے اپنے دوسرے رسول بھیجے اور ان سب کے پیچھے عیسی بن مریم کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل دیا اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی اور جس رحبانیت کی بدت انہوں نے پیدا کی اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر انہوں نے اللہ کی رضا کی چاہت میں ایسا کیا تھا پھر انہوں نے کما حق سے نہیں نباہا بس ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہم نے انہیں ان کا نیک اجر دیا اور ان میں سے بہت سارے فاسق ہو گئے اللہ تعالیٰ نے امبیاء رسول کا یہ تسلسل قائم رکھا موسا الیاس داود سلیمان اور دیگر انبیاء آتے رہے یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا جو ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت سے تھے اس لیے کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام آل ابراہیم سے تھیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا تھا تاکہ وہ اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں اور اس نے ان کے حواریوں یعنی اولین پیروکاروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اور اپنی عام مخلوق کے لیے نرمی اور محبت ڈال دی تھی اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے انہیں نصیحت کرتے رہے کہ وہ یہودیوں کی طرح نہ بنیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے سخت بنا دیے تھے بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت و محبت اور حلم و بردباری کا برتاؤ کریں ان تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل نرمی اور محبت کے خوگر ہو گئے اور قصاوت قلبی سے نفرت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے صورت المائدہ آیت بیاسی میں ان کی اسی نرمی کے بارے میں فرمایا ہے لتجدن أشد الناس وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُحْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشیں افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں وہ رحبانی تنب تدعوہ الآیا عیسیٰ علیہ السلام مذکور خوبیوں کے ساتھ ایک خرابی میں مبتلا ہو گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے دین عیسوی میں ایک بدعت ایجاد کر لی جسے قرآن کریم نے رہبانیت کا نام دیا ہے اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دنیا و مافیہ سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور گوشے عزلت میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے لیکن عملی طور پر وہ لوگ کما حقہ ہو اس کی پابندی نہ کر سکے بلکہ مرور زمانہ کے ساتھ دین عیسیٰ سے دور ہوتے گئے اور دنیا دار بادشاہوں کی مرضی کے مطابق اللہ کی کتاب انجیل کو بدل ڈالا اور اس رحبانیت کو چھوڑ دیا جسے انہوں نے از خود ایجاد کیا تھا صرف کچھ ہی لوگ صحیح دین پر باقی رہے جن کا ذکر قرآن کریم نے آیت کے آخری حصے میں کیا ہے اور کہا ہے ف آدین امنومن اج رحم جو لوگ شرک و بدعت سے بچے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر قائم رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برعص کے بعد ان پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر عظیم سے نوازا